اللهم صل على محمد سيد الرسل وخاتم الغيا محمد بن المصطفى وعلى اله وصحبه ادر صدق والصفر وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب دی دعا ہے بارگاہ جل راچی تو محفوظ کرنا حق بولنے ہاتھ دے چلنے اور حق کے اتنے ہی مرنے دی توفیق بخش میرے برادر لیاقت پور شہر کے مرکزی حال میں دین مولانا محمد احمد شہید صاحب <تصفح> آپ ن جناب کرنل صاحب جناب کیپٹن بشیر احمد صاحب نے دا کام فرمایا اللہ تبارک و تعالا ان دوست دنیا آخر سونے فرماوے زمانے شرف کتنے تو انہوں اپنی رحمت کی پناہ بخش دوستان گرامی جناب کے شہر کا دوسرا جلسہ ہے جو ناچی جناب دے سامنے ماروزات رات جس کے ذریعے پیش کرنا چاہتا ہے پہلا جلسہ مولانا دے مدرسے چیاسی الحمد الحمدللہ اس جلسے دے مثبت اطراف سامنے آئے توبہ دوست ہوئی نوجوان کے نو حق دی پذیرائی دی دولت نصیب ہوئی اللہ تبارک و تعالی امت مسلمان مکلب القلوب مولا دل تبدیل جا دل. آمین, آمین. نہیں ہے نہ امید اقبال اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیر ہے تھا رات ضلع نواب شاہچی نے خطاب کی تا توقع تو ود امید تو ود سندھی حضرات بالخصوص بڑے بڑے رئیس لوگ انہاں نے حق نو انج قبول کیتا کہ میں زبان نال بیان نہیں کر سکتا انہاں دی آواز سی کہ یار اثان پہلی باریں اس میں کہ انج مو تے کے تے حق سچا کھنا انہوں الفاظ خاص یہ سن کہ سٹا سر سا دماغ کھل گیا یہ مطلب ہے دماغ بجیا پیا پہلو اور باقی بجا فکر جو مک گئی دشمن سجن کی پچھان نہیں رہی نی بدی کی کمیز نہیں رہی کفر اسلام کا فرق نہیں رہا نفے نقصان کی تمیز نہیں رہی بندے نو اپنیا جڑا آپ بڑھ رہا اور خوش ہے کہ میں ترقی کرنا میں ٹھیک پر کرنا, کرنا وا ناکامی متا ہے جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اقبال فرما نے کیسی قوم بن گئی ہے لٹے بھی پائے اور لوٹیچن کا احساس بھی کوئی نہیں کسی قوم کے مرن کے آخری ساہ ہوں نے سجڑوں جس لیے مر کے زندگی سمجھ لٹیج کے سمجھن سارا خزانہ محفوظ ہے اس قسم جو کہ سمجھوج بنے پائے لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم دے کے کلمہ شریف کے اثرات ضرور کھلوتے ہیں بالخصوص نچلا طبقہ اور درمیانہ ماڑا طبقہ اور درمیانہ طبقہ رئیس تم کا تھوڑے لوگ ہیں، تھوڑے، بہت تھوڑے درمیانے تمکے کھیر کثیر باہر والے جہے اصل ہوسل راج اوے جنہ کوئی دشمن حملے تو یورپی تعزیب تو زیادہ محفوظ ہے اسلام دے انہوں زیادہ کریب بیٹھا زندگی دے قریب بیٹھا بار سورت نہنابن جاضو سنا ہونا موضوع کا نام ہی بڑا عجیب ہے نواں تازہ ہوں مولنا کے کمرے چ لما پگا تھا شیر منہ پہ آ گیا سکبر حسین آبادی رحمت اللہ علیہ ایک شیر ہے وہ میرا اج موضوع ہے سکون ہے شیر کیے شمشیر و زن کو اب نئے سانچر میں ڈالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے مفکر تو بولن تو صدقے کے توجہ لال بولو سبحان اللہ ایسے موضوعات نو نڑنا آسان تے نہیں معاشرے نال جنگ لینی گل ہے لیکن ان شاء اللہ حل خاص گان ہے چشت دا سدکا غت پاک میران کا سدکا احا جنگ لینا پڑیا باطل کے فالو کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوست کمر باطل محفوظ کرن دی خاطر یورپی اصل دی جنگ لڑنا تھا زبان دی بھی نہ لڑیے یار وہ باطل لڑنا تھا حق لڑیے سارے کول اسلہ نہیں کوئی اسلہ نہیں کوئی نفری نہیں بلکہ اتنا تسلا رکھنے جائز کو نہیں اس فساد دا مڈے ہوں سجڑ سجڑ سان دستے سن پا بھی کراچی بمب فٹ گیا میں کہ جنا بمب بنایا انہوں نے کٹو سانو کیا ہوں نہ بندے مردے اللہ تعالی نبیا تتھ نہیں لایا یہاں بلاو پورے سائنسدان جہے تھے نا, نا پرنے دے اصول کلیات یہاں بئیمانہ استعمال کر کے بلاو بنائی کیا وہ کلیات وضع کرنے والے آپ نہیں تھر بنا سکتے لیکن وہ لوگ انسانیت دے دشمن نہیں تھڑ یہود واگو یہود انسان کا دشمن دا انسانیت کا قاتل ہے بلاو بڑیاں اج پوری روئے زمین دے بے گناہ انسان پہ مرد نے اور بے مقصد پہ مرد میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاسی جنگ لڑیاں اور بیاسی جنگہ دے اندر کل فر مسلمانوں دے مشترکہ ایک ہزار کچھ بندے قتل ہوئے ہیں توجہ کرو غور کرو گل کتنے پہ جاندی جنگ کلیاں نے بیاسی بندے کلے گئے مشترکہ اے رحمت لال امی سبحان اللہ تو جنت کنیا نصیب ہوئی ہے امن کی نصیب نسیب ہے رحمت کنیا نصیب ہوئی ہے لیکن افسوس سے نہ لانتی سائنسدان برباد کر پا رہے اس انسان کہ اپنے قتل وارت دا سامان آپ ہی بنا کے ہاتھ نال بہ رہے ہیں اج ایک جنگ ہوتی مقصد کوئی بھی نہیں ہوتا کوئی جنت نہیں جکا جنت جانا کی مقصد ہوتا جنگ دا پیسہ تو لٹ تو یہ حال ہے او مقصد ہے یا برائی کی مقصد ہے ایسے ہلاک دے اندر تی لکھ بندہ تھلے مر جاسو معصوم جانا بال بچارے ایو ہی ہلاک ہو جاندے ہیں یہ اصل دہشت گرد اصلا جڑا نا اے دے وچ دہشت ہے اور جنہیں کول دہشت گرد بنا چڑتا ہاں اسان دے حامی نہیں اسان اصل دے حق چی نہیں اعلان کرنے آن، یورپ سے سارے ملک رل کے اصلا ختم کر دیں اگلے دن دہشت گردی ہو جائے سار پڑ لے گا سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ تمہوں اس گل سن دے تکلیف تو نہیں ہوئی کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا نشے نو نشہ لگ جاوے نا تو جائے خلاف بولو تو وہ پھر نشے ہی نا وہ ناراض ہوتا ہے ہوں سانے مرن کا نشا ان لگ کہ ہو سکتا میں زندگی کی گل کر برا لگے کیونکہ کہ مرن کے سوا لے رہی ہے اس لیے مر جو گئی نا اس واسطے کبلا اے بے پیچھے ایک بندہ اصلا لے کے آ جائے اندھی دہشت سڈے تک پینی ہے یا ساری دہشت وہ پینی ہے सची बोलिया इतने कई बंदे आखिर वेखिया जे ना ही आंधे जलसे चंगा से तेन रोकता था नहीं सर खड़ोता लैगे मोड़ भी सारे आ गए मालूम हो दहशत असलें बंदे असल चौखे बैठे हा एक बंदी दहशत पै गई है जे बंदे दहशत होती तो सात जे सा नहीं पी मु समझ लो दहशत असले च और दहशतगर्द बंदा नहीं असल असल जहशतर्द बड़ा छड़ पहले डाकू आन पेंड एक बंदे खंगूर मारना उन्हना जुत्तियां छड़कना हूं दस बंदे जागते होना एक डाकू हो जिमू खी हो बूथ का थराकर کی کر دی اصلے زور عزت لٹتے ہیں مال لوٹتے ہیں سا... اس طرح سامنے کھلار کے لٹتے ہیں تو کملا شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے یہ میرا موضوع ہے شمشیر و زن تلوار تے عورت سمجھ آ رہی ہے اتفتگو کرا اس تو پہلا ایک دو تمبی گلیں کرنا چاہنا لئی پہلی شا موسیقی دے حوالے موسیقی اجکل راگ قوم تے سوار ہے بلا اس حد تک راہ سوارے جو ذکر ہے خدا جو ہوں پیا نا اچک وہ بھی راہ چا دیا ناتا ذکر دیا لا الہ الا اللہ سنگ کے اندر انج ادا کرنا جس د اج محسوس ہوتا ہے جی میں ٹول کھڑکتا ہے یا کوئی چھڑکنے پہ بج ساڈی رگ رب موسیقی اج رچ گئی ہے تا کر کے اج میار واضہ ختاب کا بیان کا صرف سر رہ گئی سر ہے تو سننے سر نہیں ہو یار کہ مزہ ہی کرکرا کر دینی کہڑا مول بھی بلا بیٹھے نہ قرآن نہ حدیث نہ کوئی نے دین دی گل صرف سر دے دیوانے موت دو دے, دے خسرے بھی سر قوم سر پی مار دی دے عاشق رہ قرآن ہی گئے قرآن دے نہیں نات دے عاشق نہیں وہی نات بےسورا بندہ پڑھے روپیہ ایک نہیں ملتا کیوں گال کٹ دیتی انہیں انہ؟ کہڑی گستاخی ہو گئی میری گل سمجھ رہے ہو نا ایمان رسم میں ہے کہ نہیں قرآن مجید دی تلاوت کرے کاری دی آواز سونی نہ ہو روپیے دے گے دس ہزار روپیہ دے گے کرامت علی مت نو بلاؤ فلانے بلاؤ کیوں پہ بولی قرآن دی خاطر پہ بولی یا راگ کی خاطر سر کی خاطر افسوس ہے کہ مولا دے قرآن ماہر سر دی وجہ سننا کیا رب سونے دے قرآن دی اپنی کوئی قدر نہیں محبوبے دور صلی اللہ تعالی اللہ وسلم صحابی حلت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ نات دے سن گاندے نہیں سن ہاں توجہ کرات پڑھنا ہو رہے نات گا کوئی مائی دلال ثابت کر دے کہ کیا اپنے نات ہے میری زبان وال حضرت احسان بن ثابت نات گائی نہیں پڑھی بغیر سر تو ہے تو ایمان نال درسو جی حضرت آسان بن سابت اج ہو بغیر سر تو اسی طرح ہی شیر پڑھ کسی نات تے سدنا इमान नाल दसो को सदेगा रुपैया देगा वह सदके जाव जो थोड़ू साबी रसूल नाक पड़े भी रुपया ना मिले क्यों आगे तेरे को ने मसी जब पड़े तो चंगे रात अलगा हो कौम लोट पोट हो रे सूरत हाल बनी खड़ी جی ہوڑی والا بے سورا موڑے ایک روپیہ بھی نہیں ہوا پھر دہ روپیے تو جی داری منا ہوئیے جل داری لے بال ہوے کوڑا کوڑا پھر پنجا سو روپیہ ویل میں تماشا کنل ویٹکڑا وہ ایس برادران آ رہے ہیں جی راول پنڈی سے وہ کولے کولے ہیں وہ پڑے گا کلام تو سو سو پانچ پانچ سو روپیہ بوتے تو بجنا انہیں جی پھر ٹول نال سال ہوے پھر بھائی لاک لاک روپیہ پھر جے نہ ایک پاسے کر لو تو پھر کجر والا کھاتا ل گیا پھر دس لاک روپیہ इवें है कि बेली हो गई गल सचिया कूड़िया कर सच बोलिया ने आम मशहूर गल दुनिया बनाई फिर अगर सच नरचा ने सच में मियां मरचा ने मतलब एक कौम आप नस्ल को सबक पर देंगी सचे न बनिया सचे ना बनया जे क्यों सच नरचा सही हम इमान दस जिनका पुत्र अपने प्यों मूंह सुन पाए भी सच न कोई बंद पुत्रा का काम करना कोई सचा काम करना कभी कोई सची गल करनी मैं मुड़ आख्या मैं क्यों सच नरचा जरूर ने पर लगद कूड़े उन्हें सचन नहीं लगती कूड़ा सच सुन के सड़ जाता سچا سچ سوڑ کے ٹر جائے ایک اور ہوی گل بنائی ہوئی ہے کہ میاں سیدے کا جان کو نہیں بانہ یہاں آشک تو کے اصا کھے عجیب آشک نبی پاک دے بنیا میا سیدے کا جان ہی کو کونی سی لکڑی تے وزن ہے सिद्धी लकड़ी ते पार है निरा की मतलब सीधे न बनिया इो मतलब निकलिया ना तो की बनी है किबला हाँ हम सानुम फरमा होना भी की बनना चाहिए सीधे तरह बनी है जलेबी बन जाइए सीधी लकड़ी तो पार हों یہ ہے قوم دے مرن دے او آخری سا میں قسم خدا دیا تھا دے مرن دے آخری تھان کہ ساری سوچ کا ایک باڑا ہو گیا ہے کہ ملو پیر عوام حق ایک سیڈا نہ بنیا جے سچ نہ بولیا جی سچ لوگ نے میں سکھر پرسوں تھا اتر کیوں عوام بندہ کہنے لگا اگلے دن مولی صاحب اتنے تکریر کیا ہے انہوں نے وہاں آخیا ترائی کے خلاف ملتا بولو ہشر ویکو کی پیا ہوں تو مولی ہوتے ہیں آ کہ تیرا کی مقصد ہے میرے جلسے کوئی نہ بہ من کوئی نہ سنے اللہ اکبر سجنا سیانے آدھے جے جی سدھی لکڑی تر پار ہے نا मुल भी उसका जे डिंग पार नहीं ना चुकती चुल का बालन बनती यजीद डिंगा बनिया हुरसैन सिदे बने यद दालन बनया हुरसैन जंती जवाना तो सरदार बने ने, ने। शायद توجہ لال بولو سبہان اللہ اسلام دا توجہ اسلام کا راگا موسیقیا کوئی تعلق نہیں اگر ہوں تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر موسیقار فرکار بیٹھے ہوں لیکن بارگاہ رسالت دا کا مطالعہ کر کے دیکھو سدی کو فاروق ایک پاسے نظر آتے ہیں ایک پاسے اسمان والی نظر آتے ہیں معلوم ہوا سڈے اسلام دا راگل کوئی تعلق نہیں سڈے اسلام دا تعلق حق اور سدا کرنا چلتا ہے باوے وہ سر ہو جاگا زمایا قسم خدا دی کر کے ویخیا حقا و میا اج نات گلوکار ہیں میری گل سمج یہاں کا قباڑا نہ کریے تو ساڈا کباڑا ہوں سو قوم پوری دا کباڑا ہوں ایک جوالان ہے کفریات بولتے ہیں غلط بولتے ہیں قوم دی فکر مارتے ہیں جب قوم نو اپنے ایب شیشہ نہ کرایا جائے قوم کبھی اپنے آمال تو توبہ نہیں کر دی اپنی سلح کی کوشش نہیں کر دی جب شیشہ ہو جائے پھر جا کے کوئی بلال بن رہے ہاں بلال ہرشی آڑ کے شیشہ کرایا گیا کہ تو کی کرنا پھرنا اس مرد حق نے جب ویخی اپنی حالت نو پھر بدلیا ہے بدلے تو پھر کٹی مریندہ جو بھی حالت آئی ہے حضرت بلال دی مولا دی بن گیا نا تو جب کبلا قوم میں جو تمہوں آخا سارے جنتی جے سارے عاشق جے سارے بخشے جے تو کیڑا کام سیدا کرنا ہے جی بزرگ لوگ فرما نے بندے دا سجن جڑا عیب منہ بیان کرے کیوں جڑا عیب بیان کرے گا او تینو عیب تو صاف ہے پیا جب تینو دسے گا تیری چادر تا گئے دھو گے تو جنہیں اور سر تو پیرا تک کپڑے کالے کیتی بیٹھا ہوئے ہوا کہ یار یہ سرف کتوں لوگ سونی لے دھومن کا خیال کرنا ہے. اے ہے یہ قوم تاں ہے ساری مجھ کٹی پی ہے سارے مکرا کٹی نے انہ ایک ہونا کر ماریا ایجنسی جی بخشے جی اصا میٹھے میٹھے لفظ چنے یہاں تے ہو گئے کہ بلا ایک ہوں ہدایت ایک ہوں بشارت ہدایت مطلب مسئلہ جنت دا راہ رسنا بشانت دا مطلب ہے جنت کی خوشخبری سنانا امتی صرف جنت دا راہ دس سکتا ہے ریا مسلا جنتی ہو دی خوشخبری دینا یہ کسے امتی دا کم نہیں اللہ دے نبی دا کم ہے ہاں دے نبی دا کم ہے امتی دا نہیں کیوں میں کی پتا انجام کی میں کی پتا میرا انجام کی میں ایمان مرنا ایمان تے مرنا کس حالت مرنا خاتمہ میرا شرط تے ہوتا ہے خیر تے ہوں کس حالت ہوتا ہے جب میں اپنے خاتمے کی خبر نہیں انجام کی خبر نہیں میں تو جنتی کم آ سکتا اللہ کا مقام نبی ہر مومی ہر امتی انجام جانتا ہوں محبوب خدا ایوے فرمایا سبھی ابو بکر فل <تصال> جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ زبیر فل جنہ تلا فل جنہ سار فل جنہ محبوب خدا جان دے سان جانتے سن یہاں مرنا سکام سام دیکھ پتا کو نہیں سراسر جھوٹ سراسر جھوٹ نرے پور, سننے تہران ایک مول صاحب سے تقریر پیک کرے ہوں تمہیں مثال سناوا گل سمجھا سناو مول صاحب تقریر پیا کرے اس آج جی محفوظ آئے جی سارے بخشے جی جنتی ایک بابا جی بیٹھے سن اٹھے ہو مولی صاحب اور جنیا ویل سن ساریا چوکی نو پائیا لگ اگ گئی وہ پٹے کورو تم چیری دہڑی تین شام نہیں آتی دو شرم کر تو دودشی آکی جانا ہے میں فلے بیٹھا تھا تھی پی آئی जे मैफले च आए जे सारे जंती जे तो मैं तेज महफले बैठा था तेन आजाज आयती लड़ना होरू अपने घर की जो गल आई है ना हूं वो दौसखी भी बन गया तो दिशात भी कोई इस मुंझ कुटे को पुछ भी लोगों का घर जो लुटी रहे گھر کوئی سن مارے بخشو اپنی محفل چک لے نفیب نہیں ہونی میری گل نہیں سمجھے کیونکہ نفس کی فطرت کی بلا ایک دوسرے کا وہ دکھ نہیں رکھتا جڑا اپنا رکھتا ہے ہاں اس نا کوڑ یہ جہاں آپ پہ بنتے ہیں نہ جانے کے دھوکھیا جا نہ جانے کے انہیں میٹھے لفظوں کے اوپر اپنی خراب پہ کرتے ہیں ایک گل یہ کی آکھی ج ویکو سان برباد کرنے تریق کی ہلاکت امم دسباب بڑے باری کند ہیں بہت باری کنند ایمان سے پہنچنا اللہ تعالیٰ فضل پہنچ سکتا بندہ انج جی نہیں یہ آ جان سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سکار بلاتے ہیں ہوں ہر بندہ پنے خان بن جا سن کے نہ وہ آتا میں بلاوا سکار مجھے سدیات آیا میں آدھا سب پھول گیا سدیا کسی بھی نہیں ہوتا ہاں ہاں سارے خوش ہوئے بیٹھے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے پر کدو آیا یا اتری دیا کیوں کوڑ ماری جانا ہے کدو آیا بلاوا وہی آئیے کو آئت آئی آیا ہے بلاوا مجھے دربار او چھوٹا ایک ہے ادھروں کا کراچی کا چھوٹا پتہ نہیں وہی میرے گل پڑھتا ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبیس کتوں جی تو آکھے میں بلاوا میں چلیا تو اتنے جڑے بھابی کھلوتے نے دربار دے وہ تیرے پہلے بلانے کھڑے نے کھلوتے نے اتنے کے نہیں مان نال دسو تین سو ساٹھ بت کابے چ سن کے اور رب نے بلایا پے سن کی بلایا سی وہاں میں ایک مثال دینا ہونا میں یار مین سمجھ نہیں لگتی کہ محفل چ سارے نے سرکار بلایا تو جتیاں کہڑا لے ل یار آخر میں تو گا کرنا دلیل دینا نہ دلیل دا توڑ تو کرو سرکار جو لے جن لوگ یہ مطلب ہے جی جہ لے وہ بلایا معلوم ہوا نی جھوٹ ہے بکا نے ایک مراسی موت خو دسے نے چمبر گئے نے اس نو چمڑی خروتے نے تو قوم اگو شعور نہیں رکھتی یہ کی پہ آکھے کی پہ بکتے نے قوم ساری صرف رپیا دینا جانتی ہے یا سبحان اللہ نلنا نو نہیں بھاوے یہاں دا ایمان روے بھاوے جاوے جائے سبحان اللہ ہی پکائی میں کوئی بن نہیں مارنی کوئی جھوٹ نہیں بولنا اللہ تعالیٰ فلنگ میں تو آنوں انا جھوٹیاں گلانا خوش کرانا آئے ہی نہیں میں حق سچ قرآن حدیث دے کنڈے دی طول دے طولتے جناب نو سنانے اللہ تعالیٰ دے فضلنا توجہ لانا بولو سبحان اللہ ایک حدیث پہلو سنانا ایک حدیث پھر موضوع چھڑانا ایک حدیث سنانا وہ آج دے کاریاں دے متعلقے قرآن جڑے فضلانا لے لگے پھر دن فلانا کاری صاحب مت سناؤ فلانا بلاؤ سدکے جامع مدی نے تیرے علم تو صدقے تیری رہبری تو صدقے حدیث کی آپ کا امام دار نے فرمایا بادرو بالموت موتے سفا یا امرتر سفا کثرت اشرہ و استقفاف ان بدیر تر ریح میں وہ نش ان قرآن مزا میرا مونرا جلا لے ہم ان کا بھارت آپ نے فرمایا پہلوں پہلوں رب کول موت چھتی منگیا جی واہ واہ سونے آپ ساڈا نبی دس گیا جو ہر زندگی زندگی نہیں کوئی زندگی موت تو موت زندگی تو بارتا رہے سبحان اللہ چھ کماں پہلوں جلدی موت منگیا ہے کہڑے چھ کم امر سفاہ بے وقوف چبل نادان حاکم وہ کیڑے ہوندے نے جڑے مصطفیٰ کی شریعت دے خلاف چلن وہ چگل تر بے وقوف ہاکم ہوں آپ ہی برباد ہوتیسی حکومتی عملہ جڑا حکومت کی حفاظت ہوتا ہے وہ زیادہ ہوسری ہو شرط حکومت اس لیے اپنے حفاظتی لوگ زیادہ کرتی ہے ظلم کرنا ہو اگر حکومت انصاف کرے نا تو نہیں فاروق آزم ستا نا تو حفاظت کرمائی نے بولو بولو سب پھر چرخے کٹن مائی بادشاہ دعا دے رہی ہوں جن ہر پاسوں دعو دے ہوفاظت محافت رکھنے کی پی وہ ہاقم نہیں ہوتا چوہا ہے جڑا اصل جیوے حاکم وہ ہوں جا انصاف جیو ایمان لال درش جڑا حاکم خود اصل بہتر بند گڈیا محفوظ ہوئے قوم دی حفاظت کہ میں کرے گا توجہ نہیں فرمائی نہیں آ کو دسو گا منو آپ نہیں بچا سکتا قوم کو کیون بچا قوم دی حفاظت وہ حقم کرد جی حفاظت عدل و انصاف کرتا ہے بنیادی گلا نے سن لا میرے محبوب خدا کا فرمانے کی جب پلفی وج جی ایل فورت ہے فلانی فورت ہے جد فورت ہے اے چٹے کپڑے والے نے کالے کپڑے والے نے ریتی رتی ستن والے نے پیلے پینٹ والے نے پتہ نہیں کنیاں بلاوا جدو گل پہ جان میرے نبی نے فرمایا اس تو پہلوں پہلو ربن آخیا جی اللہ ہن موت ہی دے چھڑ چنگا جی ہوں مار دیا ہونا تھا جیون دل کوئی نہ فرمان رسول نے حکم فیصلہ وکے وہ جیسے کوٹے کی کنجری ہوں رپیا دو حال ہوا جا فیصلہ ہوں گا پہ اے جدو حالت بن جاوے تو پہلو پہلو موت منگ لیا جے जीवन का जमाना नहीं जो बैठा होतेगा जिथे फैसला कुरान का होयद का मामला अली जैसा होग कदम आ जाए लेकिन फैसला कभी विके ना مومن دے خون کی قدر نہ رہے کتا مریا کی بندہ مریا کی جسے ان بے مل ہو جائے تون اس لیے بہت منگ لیا کتی ہاتھ رشتے دار آپسر سپ ٹوئے بن کے ایک دوجے وڈن ٹکا رشتہ تعلق کر جائے محرد دولت پیسے کی خاطر پھر سپ ٹوئے بڑھ کے ایک دوجے وڈنو جا تعلق رشتہ پورا پیار ہے مک جا ہو سلے موت منگ لیا جی سن قرآن مزا میرا نو عمر نو جان قرآن نو بنا لین ساز واہ بس ہونے توجہ ہے کوئی نہ اکھ کھول نبی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے کو دا بیان چنگا لگ گئی نہیں سونا ہو جائے جگ सुन सुन हां राग दे उ सटना पैसे تے سٹنا پیسے نبی فرمان دظور بھی پین ساڈے ہوں میں سرو, سرو تڑی تک جمائی میں حدیث پڑھی ہے کوئی بندہ نہیں اٹھا میں شیر پڑیا پتا نہیں کن روپیے اتوں آ گیا क्यों सत्ेली रवी जे रुपये लैने नहीं तो रविरा जा सानू ना कुरान सुना ना अभीर सुना जे रुपये लैने राह चलगा गई राह बड़ी उस्ताद है बी सा कौम सदके सदके भी रा, सदके राह मोड़न तू सदके लाइक किमला तुसा मेरे करोड़ा रुपए सटो ना शेर से मैं भी कुरान अभीर जरूर सुना वा میرا میں قسم خدا بہو سلطان دا شیر میاں کھڑی کا ہواجدار ہوپیے دا تو مستفا دی حدیث پنجا دیو اللہ د قران تاکہ جان بچے کلام فرق سارے تو میرا دل یہ دوبارہ کرنا بولو سبح اللہ کسرت ہاں نہ سات بنا لین سات ہوں تشری عدیش تے گا تو پتہ لگے گا نا یقینا کسے بندے اگے کر آخر قرآن گا کے سنا میں بل قرآن سر چ قرآن سنا سان وی نہ اکل ہم پاوے وہ دیجنے ان گٹ ہون سمجھنے انٹ ہون کی سمجھ کوئی نہ ہو سر جو چنگی ہوگے لائی کھڑے ہو شرح کے اندر امام ابدل گنی عارف بل فقی اعظم آپ سرکار تشریح کردیا فرماندے نے فما یوخر جون الروف ان اوبا و یزیدون اجل موافات الحان و توفر ان نغمات و اما یوحاف رونا اللہ اخراج الحروفار بحا و تحقیق نط کے بحا بے بمراۃ المدود و تجوی دیا المام الطفاط محامی بقلوب حکم و اسرار ول ارتدار ول انجال بے قلوب سلام ربار قرآن ول رب قرآن توجہ نال بولو سبحان اللہ تو شریف جی فرمایا جڑا سرکار نے فرمایا کہ اگے بندہ کرنا کن تو گا کہ قرآن سنا قرآن درگا سال بنا مانا فرمایا اے کہ پڑھن پڑھ غلط پڑے تے سور چنگی ہو تے سنی جان اے طریقہ چلتا ہے آ تے ظاہر پیر ریمیا ر خان دلے شمیلے دھڑ کا اندازہ مراد کوئی پتہ نہیں لگنا کی پڑھتا ہے پیا سور پہ بنے گی لفظ کھا گئے ہرف کھا گئے ٹھڈو کلام خدا ہی بدل گیا رات چلنا جیسے ہرسینا ڈاڈی ہے نا بہاپور حسین با خان ڈھاڈی والا راگ کا ہاتھ پورا کرنا ہے دوسرا لفظ پورے تجویز کے اصول قوایت کا پورا خیال ہولفظ پورے قوایت نہ ادا ہو قرآن کے حکم پورے کران دام توجہ ہو نہ حکمت راہ دھیان ہوے نہ وہ قرآن جو حرام تو روکتا ہے نہ حرام تو روک نہ برائی تو روک ماہر قرآن داری دی جہی سر ہے نا اس سر ناطر وہ سارے کٹھے ہو کے اندر ممبرت جب جا بٹھاو اے جائے یہ روپیے تے سن دے جار تو سن دو فراد لیندے جا پاک لمید فرمان کی روشنی کے اندر امام دو غنی فرماتے ہیں پھر وہ یہ وہ کاری ہے جو قرآن ہیں پر لانت, ہاں لانت, لانت کر رہا ہوتا ہے تو سمجھدار جب پڑھے تالت کر رہا ہونا تو سننے والے میں ایمان پیا نہ جی سانو سمجھ لگ جاوے نا دی جانوج نیکیاں سمجھی کھڑے نا سانو چٹے سفید گنا نظر آنگے اور اے سمجھ لگتی ہے علم الاخلاق نا علم ہوں رہا کوئی نہیں رونا ہے کوئی نہیں جو ہلا مسلت آج ایمان دسو کاری یہ طرح ہوتا ہے کہ نہیں میرے پاک نبی فرمایا اکثر منافقی امتی قرا میری امت دے بہتے منافق کاری نے کہ جدو قرآن پاک سر اج پورے تلفر دتے ہوئے ہو سکھ گے قرآن وہ خوبصورت تو خوبصورت تجویزہ دا, دا کراتا اشرا دے قاری اشرا سب آشرا دے کاری بن گے بڑھ کے اے نہیں پتا جو قرآن پڑھنا تھا تھانے کیونیں پڑھنا کتنے پڑھنا اسمبلی قرآن پہ پڑھنا اسمبلی الرجیم اسمبلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بیٹھا نہ مراد پڑھ بھی رہے ہیں پھر بیٹھا ہے پڑھ رہے ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں تو شیتان پڑھی جا رہا ہے او دو بلا شی پا نر رجیو پڑھی جا رہے کلندر لاہور اکبال بولیا میں تو نہیں آخر شیتان اکبال ہے اقبال فرم آدہ جمہوری کی نہیں میری ضرورت افلاق. اکے شیطان پیاکھ رب رحمان مولا رب اک ایک مہبانی نہیں کرنا رب پوچھتا کہڑی اکے ایک دھرتی ہور بنا بھائی بلیف آ سیاست والے تھوڑے اکبال آدھا پیا توجہ نہیں فرمائی نے جنہاں دی ج اقبال دی فوٹو اسمبلیاں سر کے ٹنگی کھڑی ٹنگی کھڑی کہ نہیں یہ ٹنگی بیٹھے فوٹو او تو فیر مار دیا آدھا سارے شیطان بیٹھے گئے او کو سمجھ لگی نے کہ نہیں ہاں گر سن ما نہیں آخنا چل مدینے آ مدینے جا مدینے آنا پیا لگا تے لگا چلے آنے اتنے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے میں کدی تے نہیں پڑھیا بھیا ساڈا دین تو بغیر دل نہیں لگتا ہوں ہزور دینا کچھ کریے ان سے کدی شیر کسی نہیں پڑیا مکے چلتے مدینے چلو کروں میرے پاس خوش مکر شریف جدو چینا کہڑا سن کی تاریخ کہڑی سی دسو کہڑا مہینہ سی حج بول بول بولو, بولو, بولو. <تصفح> تاریخ کنی تھی اٹھ حج کس تاریخ ہوتا ہے اٹھ لو دس حج دے دن میں حج دے دن خاص مہینہ حج دا تو حج کا تج نجنا حسین کربلا نے توجہ نہیں فرمائی تیرا ساڈا دل نہیں لگتا مدینے جا مکے جا سم زم, زم پیوا کھجورا توننا تنر کھلوتے مدینہ شریف چڑھ کے مکہ شریف ہاتھ پارت حسین نے کے دس حسینر جو حسین کے نزدیک مدی بار دے مکا بھی بار دے چی حج بیت اللہ مار دے حج ہر جو ہو نہیں جسے محمد پاک نے دین دی گیا ہو جائے گا بول سبحان اللہ کملا پاک حسین دس اصل حج جڑا میں فرض جو دولت نصیب ہو گئی تو ہوں نفلی چڈ آ پاک حسین مدینہ مکہ چھڑ کے کربلا گئے دنیا مکے متی گئے کہ لگا چلو سہن پھر دین تاستے پہ جانا لوکی مدینہ ویکھن میں آ رہا ہے مدی خاطر مدی چدی جانا اصل مدینے چیمام سہن گئے تم چی بیٹھے ہاں ہاں جنو ویخو بس مدینے شریف جا مدینے آخ گے ہار سنگار میں خود چلے نہ مراد پتہ نہیں کی فردنے انتول ہاں, ہاں اجرم ہے مرے مجرم ناز نخرے نال نہیں جانے مجرم گل چٹکا سر مٹی پا کے پھر بارگاہ گاہ بے شک ہوں کہ سونا آئے کھڑے معافی چلے فستغفر الله فستغفر الله ورسوله لما الله الطوال سب مجرم, مجرم, آئے جو رب فرمایا کر بیٹھے جیتے تو نہیں فرمائی نے وہ پایا وہ دن مجرم تو اسا ہار فنگار کرا کجلے پاں سرخی لا اور میں کہ بداویا جو نال ٹومکا بھی لاوا تاکہ پتہ لگے جو تیڑی اصل دنس کی بڑا دی تو ہے توجہ نہیں فرمائی نے یہ قسم خدا دی کر کے آنا میرا انداز مزائی ہے ما خوش تبھی ہے لیکن میں جو اندروں رو رہا تو جو امت کا حال بنیا پیا نہیں ہوتا احساس نہیں ہو سکتا جو ادر کی ہے تڑپ کی میرا بس چلے میں محفل بند کرا دیا محفلہ نہ ہو ایمان کچھ محفل پہ وہ محفل ہوئے جس دے اندر امت رسول فکر ملے جی اللہ کا خوف ملے جنت کی تمام ملے وہ اٹھنے آپ مجرم سمجھ کے نرسانی کرتی معافی منگ حالت تبدیل ہو اگلے جلسے تک امتی یہ مل کے آوے جو مستفا وے آیا ہے باقی جلسہ سن گیا سی تقدی بدل آیا گے میں ایک رکھنا تبج بولو سبحان اللہ ہوں کبلا میں اپنے موضوع دیا دو چار گلیں کرنابن سنا وا شمشیر سن موضوع بڑا فکری بہت فکری موضوع پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم آمد مبارک تو پہلوں تلوار بھی باہر سی رن بھی باہر سی میری گل سمجھا سر بھی باہر تلوار بھی ہر وقت لڑائیاں رن کی وجہ فتنیا مٹھ پی جت ایسی چیز جو پہلا قتل دنیا وجہ ہوفز تبجہ کرو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے آ. سننے آ. لیکن پہلی میں گل دس ہے نا اتو سر سنی تو سور چلو ہوجہ ساری کو آدم علیہ اسلام کے دو پیک کابل دوسرا انہوں کا واقعہ قرآن چ تے نہیں آیا اس واقعے تو عورت دے فیتنے دا مسئلہ سمجھایا گیا برا نے دی شریعت متحرک صرف پیٹ دا اختلاف کافی سی کہ ایک پیٹ دا پتر دوسرے پیٹ کی بچی یہاں دونوں دی شادی آپس جائز سی حضرت آدم علیہ آدملے سلام کی شریت جی نا یعنی مقصد یہ بھی نو مہینوں تو با آپ سر سا اما ہبا سلام اللہ علیہ. پتر جمنا پھر نو مہینے بعد تھی جمنی یہ ہوئی پیٹ دا اختلاف جہا سی اس میں سمجھو جے میں پورے رشتے دا اختلاف ہے اللہ تعالی نے شریعت دی بڑائی کہ اے پھر نکاح کر دے تھا تے ہون جواز دے وچ اس جباز دان جب کابیل یہ ویخ کہ عورت جڑی ویچنی سی حابیل خوبصورت جمیل تے کابیل نے ایک اس دے نار ویچ بھسے اور اس ویختنے فسیا ہوں نبی کا پتر ہے توجہ تحالی بولی ہے نبی کا پتر ہے پا روپیہ قتل کرتا او کابیل نے کنو قتل کیا کابیل ہوں سر نبی دا پتر ہوئے تے آرت پردے تو تے قتل دنیا چ پہلا ہو جاوے تو فطرہ بن جائے جب نبی دا پتر بھی نہ ہوئے پھر رنا باہر ہوتلو گارت کے فتنیا کا کی حال وہ میری گل نہیں سمجھا قتل و غارت دے بازار گرم سن پردے دا کوئی تصور نہیں زمانہ جہلیت عورت اپنے حسن و جمال سنگار ری نو کھول کے گا مردوں کے سامنے آدیا سن غیرت نہیں سی عورتان پردہ نہیں سی پھر قتل و قتلکارت ہونی لڑائی دا کوئی نتیجہ نہ ہونا کوئی مقصد نہ ہونا قتل و غارت دا بازار گرم ہو جاندے جتان دے پیچھے لڑائی دولت دے پیچھے لڑائی یا دولت دے یا عورت دے اسے پیچھے لڑائی کترو گارت کے بار تک بنتے ہیں شریک مالا نے مجید اتاریا اپنے پاک نبی جڑا حکم فرمایا حکم کھے نے ہوں توجہ فرما بنیادی دوری چیزیں سے بیان کرنی شمشیر حکم آیا لا شرکی نہ <لِلّٰه> توجو نال بولو سبح اللہ جہاد کرو قتال کرو مشرقی نہ ہتالا ت تو جہاد کتاب دا مقصد یہ کہ دنیا تو فیتنا بک جائے توجہ نہیں فرمائی ہاں ہاں ساڈے جہاد دا مقصد صرف کافر مارنے نہیں کہ بلا جنہیں مقصد سمجھا انہیں شرح سمجھی نبی سونے دی کافر زرمی ہوفاظتنا کافر مسلمانہ دی حکومت وچ اسلامی نظام حکومت دیتا تحت اگر زندگی بسر کر تو نبی پاک سرکار نے ان دی حفاظت فرد کی فرمایا جہا انہوں کا ذمہ توڑے گا او میں محمد کا ذمہ توڑ دیا پیا توجہ نہیں فرمائی نے ہاں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مار جائز رکھ جمی کافر نہیں ماریا تو معلوم ہویا خالی کافر مارنا مقصود نہیں سارے جہاد کا مقصد کی ہے لا تکون فتنہ کہ دنیا جہان تو فیتنے باز بندے تو فتنہ ختم ہو مطلب قانون شوق طاقت دی آزادی ختم کر دو اسلامی حکومت دا محکوم ہو کے رہے جب یہ محکوم ہو کے رہے گا پھر فکر نہیں پھیلا سکتا پھر اسلام دے نظام یہ بھی امن گا مسلمان بھی امر نار سبحان اللہ تو بولو سبحان اللہ سد کے جا یہ مثال سمجھاو ایک ہوں سپ دندہ والا ایک او سپ جی دند کٹ لے دندہ والا سپ چنگے پڑے بندے نہیں کھلو دے دند توڑ لو تو پھر مداریاں دا چھوٹا جا بال ہے وہ ایڈی بلا سپ نے ولیٹی کھڑا نا ہے سپ پر دند گئے ہوں بال دے تو مطمئن کھڑا ہے جی دند ہیں تو ایڈا سپ کھلونے آپ کی خدمت کرے گا ساری کافر ہوزاد جی اج امریکہ برطانیہ یورپ کافر ملک آزاد ہیں اور پوری دنیا کے اتنے قبضہ فکر کی پکڑو پھر سمجھ سپ دن یہ کھڑوں باہر نکلے گا تے بندے ہی لے جائے گا جی یہ ہوئے نا فاروق فاروق اعظم دی حکومت دی وچ الدین ایوبی دی حکومت دی تحت ہوئے قانون اسلام دی تحت تھا ہوئے پر اسلامی حدوں میں تعریف کے دند ٹوٹیا سب پہ ایک سے ہے پر پیچھوں ڈنگ ونیا گیا سو ایٹ کچھ نہیں آخر کہ بلا اسلام جگہ جہاد کا نام ہے اس واسے دیتا ہے کہ دنیا کفر کی طاقت مک جائے انہوں دے قانون آزادیاں مک جان قانون ہوتی رہی کافر بھی امر چوڑ گئے ہر بندہ حکم گا فتنے دنیا تو مک جان گے جنہ اسلام دے جہاد دا مقصد نہیں سمجھا گا وہ دے کوئی لشکر تبلا بان کڑے کوئی فلانا چوک کے بم تھی اج فلانے بارڈر فلانے بارڈر چلے میں کافر مارنے جا رہا ہوں وہ آؤتری د کا کافر نہیں مارنے فتنا ہے توجہ نہیں فرمائی نے کوفر کا قانون کوفر کی حکومت کو فر وہ تیرے گھر چاہر کی لین چلے کی لینا چلے کے میرے مستفا کریم دے دارہ نے پہلو باہر نہیں تلوار اٹھائی مکے مدینے نظام میں مستفا قائم کیا پھر باہر گئے جو فربائی رہے ہاں سبحلہ اتے ہلڑ با ہے ہر لئی میں راجدار دین شدست ہر کمینہ دین کا راجدار بنیا پھر इतों उठते जाके बार्डर से खलो के उंदुआं मार के ते वापस उन्होंने लगता गुस्सा सवेरे उठ के तद हजार हजार कश्मीरी की इज्जत लुट लेंगे हजार कश्मीरी मार दें जहाज किने आखना है कि बुलाएं विसाल इसे तीए जिमें कोई खर बैठी होने वाटा मार के बंदा नस जा खर उठ के पूरे मजमे से पै जाए यह जहाद के یہاں فوج لے جی ہے بارڈر سے جی اسلو جا کے مجاہے بندہ ایک ری رہنگ گے وہاں کا خکر چٹا مار کے کھلونا نہیں مجاہے من کلو دے نہیں اسے <tap> <و> واپس <tap> ان گسا لگنا ہے بھی بندہ مریا پیا ان ہزار بندے کی لوٹ لٹ معلوم ہو جائے کمی نے فتنا پوان والے نے یہ جہاد نہیں جہاد پہلو نظام میں اس واسطے پہ کرنا جو بیچارہ کھلا دن کا بادشاہ ہے تر بوے تو اندازہ نہیں لا جن پہ دینا ایک قیامت والے دن کدھر میری کھال نہ لو آئے کھلاؤ کھال خالسے دینا پیا وا یہ سوچنا ہے وہ سی ماشاءاللہ مجاہد آئے ہوئے ہیں مجاہد دے کچھ شامل ہویا ہے ہوئے ننگے پیر سی کل جی ہزار دی پرسوں پجارو پہ اترایا کتوں آ کے جی کلر کا پیسہ مونج کٹی جی کلر تیروں ایسے واسطے تھا یار جہاد کر تو دے قبلہ ہر تابوت کے ساتھ جا سین نہیں کہنا جی ذرا اس زمانے اکھ کھول کے رکھنی چاہیے یہ جہاد نہیں مجاہد جتھے قدم رکھ کھلا ہے محمد بن کاسماں پیشا نہیں ہٹاؤ یہ ہوا رات کو چیڑ کے پھر واپس جتھوں دی کھوتی اتنے آن کلوتی یہ کی چکر ہے کہ کوئی نہیں حرام موت سور مرتے پے مرتے پے تو ڈالر ملدے نے ایک بندے مران ڈالر ملدے نے ہاں ایجنسیاں پہلے دینا ورنا کھلوے ایڈے مجاہد جب قانون اپنے سر مسلط ہوے مسلمان دے پہلا جہاد لسانی فرد زبان حق بیان کرو کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جہاز سلطان کو کل میں حق کہنا ہے ہک آکھن کی واری تے سپاہی دگے کھلا جنہیں بجاہد نے میں تمہیں گل سنا وا ہیڈ جان دے ہیڈ پاجنا بہتروکڑی گل ہے اتنے حرکت النسار والے نا چندہ چند پکڑ میں آیا ہوا سن میرے تھنگی تھنہ دے ترتے پھرتے سن اعلان کیتی جان کشمیری مر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے بربادی ہو رہی ہے عزت لوٹی جا رہی ہے آئے آئے آئے آئے میں پہنچ گیا میں آ جناب خیر ہے کیوں کھلوتے ہو بس یہی تو ہے نا مولوی صاحب آپ سوئے ہوئے ہیں اس طرح لوٹی جا رہی ہیں मैं जी की करिए मारने चले सामने सी खोखा उन कजर दिया फोटो मैं जी कि मारना है भाई हिंदुस्तानियों को मारना है मैं जी और कैबन के उ ना और सामने खोखा जी इंडिया के कजरों की फोटो इतने पालना जी मैं आता तू इ लड़ाई कराऊ मैं क्या उत्तरी तो मुजाह یہ تو مجھے ہوں پتا لگا بھی لڑائیوں بغیر ہی جائز ہوں اپنے گھر کی فوٹو نہیں پریندی باہر کافی روپے مرد <تصفح> <تصفح> یار خدا جب دین لیتا ہے <تصفح> عقل بھی چھین لیتا ہے <تصفح> کام بھی بچاری ہے دتی آ پیسے کڈ کٹ کے ماشاء اللہ جی جہاز پر لگ رہے ہیں یہ جہاز پہ نہیں پر لگتا جہاد آدھا والا پہ بنتا ہے دیر بہترین جہاد جا کر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے جاپ حسین جہاد فرمایا ہے اللہ! ہاں جب اپنے اسلام ہو جاوے؟ فوج باہر جی باہر لڑی ہے پھر جدھر قدم اٹھا دے خیر ہی خیر کرتے جانے فتر مکانے جانے توجہ لال بولو سبحان اللہ ہوں کملا میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے मगर बामकसद फितला मुकाने फले बार लोग मुका स्याने लोग मिसाल देंगे रहे फसल उगदीच जड़ी बूटिया आदियां ने जड़ी बूटिया कड़ कड़ के सटना पाकिसल खराब ना हो जिना चेर फसल को खराब ना करना चिर पानी लगता रदों फसल खराब करा फिर जट कट के बाहर फटद साफ जड़ी बूटिया कर تاکہ جری جری بوٹی رکھتے رکھتے دیلو دیلو بوٹی بولو سبحان اللہ سمجھ آ گئی نے نا اچھا دوسرا حکم کی دیتا کہ عورتوں کو چھپاؤ وہ دے سن تو قرآن کی آخیا سچی بولیا نے کچھ مسلمان بیٹھے جی مینوں ایک بند میںڑھڑھ ہاں میں تو انپڑھ ہو پر اڑ ایمان نہ ہو جی انپڑھ بھی بخش ہے امان بھی کونی انپڑھ چان ہو سکتا امان چان نہیں ہو سکتا وہ ویلا چان میں کیا ہوں ایمان گواہ دیا جی تی شریت اسلام عورت دا حکم دیتا ہے یا ظاہر دا اسلام نے ان دے واسطے جننے بھی لفظ استعمال کیتے نے اور سارے دے سارے لفظ ہی مبارک نے جنہیں سے چھپن والا مانا ضرور ہے عورت عورت, عورت کلو آخرے سطر اربی لفظ سطر سریکی نگے جی چھپان دا حکم آیا اور لفظ مانا چھپانا آ گیا دوسرا لفظ بولے جاندہ مستورات کی بولے دا؟ مستورات ایک دا کی مطلب ہے مستورات دا کی مطلب ہے لفظ مستورات دا چھپائیاں آ گیا چھپ والا مانا کہ نہیں دوسرا تیسرا خاتون کی لفظ ہے خاتون دا کی ہے؟ پتا جی خاتون لفظ دا کی ترجمہ ہے؟ یہ رولا ہے قوم تعلیم یافتہ آدی جی شاید کو نہیں خاتون دم کو نہیں آ خاتون کا جانے کا پتا لگ جائے نا تے تو اچھا بیبیا تو تھی کدی خاتون کا لفظ نہ بولو اے بخت والیا خاتون باہر خاتون دا ہے پبے دار حسن حسین دے اما پاک ناتون جنت آکھے آخیا جا مطلب ہے جنت دی پبے دار بی, بی. جدو لاکھ پورا جنگت نبل سوئے جنگت وغیرہ ستر ہزار چرم ٹو بی پاک پردے اللہ تعالی نے مشرد میدان والے فرما رہے ہر سارا کم نکے سور سا کم لگیو رسو لو ملی پاکو سارے سارے سارے کر لو اکھا پست کر لوانا شہ اللہ خاتون جنت پہ پیا لب مل جو جنت چ جنت بھیج دیا بھی رب سونا پردے لحاظ سبحان اللہ تو معلوم خاتون جن خاتون دما کی ہویا پردے بول بولو ہون ہوں دسو اے جڑیاں ٹی وی تیاریاں کلیاں ہوا کھین ہوں خواتین و حضرات سبحان اللہ میں بلا یہ خواتین نہیں ہیں ان کو کہنا چاہیے خرتی خرتی خرتی خرا تین آدھے نا گنڈو تنب تنب د گنڈوئے جان لو گنڈو کنڈی تلا مچھلی فسانے جن ہوتا पता बंदा प्या गई कुंडी के उठनाटल जो टीवी पे चलना है नचती खड़ी पुछो की क्यों चलाई खड़ा है आखिर चाह पी आलूम होया कुी तो लाई खिलाई हां बाजी लाई खड़ी कुंडी नहीं किसी पीसी खड़ाई پوچھ کیوں؟ فون کرنے نہیں آھیٹھی ہوگی ری کنڈی گنا ہوئے گنوئے بس تو ویو تو فیصل منہ بارستے ڈر وہ تکلی ڈرے کیوں آخر سواری نہیں بنتی اصا کی کریے یہ مطلب بالکل مناسبت لفظا ہے چھ ہے اگوں حضرات نہیں بولنا چاہیے ہشرات ہشرات لگ جان گے اکبر آبادی فرماندے دینے مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے ہائے ہائے ہائے مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے سور تو تھوڑے رہ گئے ساری رہ گئی سپ ٹو مار کجدم مار آدھے فارسی سپ نو کجدم آتے ہیں ٹوئے مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے دس جی ہود تو تارک عزیز پھڑ پھڑ کے کلو کے کی آتے <سطبع> خواتین <و> حضرات تارک ازیر جانتے جی نا نہیں نہیں تو با جدید بستا نہیں بیٹھے ہو ہاں ایڈی فقیر دنیا مسکین لوگ بابا کدی ہاتھ ہی نہیں لایا ڈبے کرتو سارے کرنے ہاں گبراؤ نہ میں بھی تالی ادھر توجہ نال بولو سبحان اللہ جی جی توجہ نال بولو سبحان اللہ گھر اسلام واحد مطلب سر جن عورت دا مل پایا میں چتیاں تو عورت دی قدر نہیں کی ایک یورپ سکولیت آ یورپ آیا قدر کی کہ کہ وہ آنے ہر سے جاوے ہر تھان سے جاوے سرے نام جائے تو سرخیا میں چھپایا لکایا مصیبت پایا تو سب کو قدر کیتی ہے میں سات نا پہ کہ دس ہر شہر قدر زیادہ کرنی جے قدر علی نہ ہوتی تو توجہ نہیں فرمائی یار <laughs> سبحان اللہ ہاں ہاں میرا لوال ہے زبان میں زبان لاو آئے بیٹھا ان شاء اللہ زبان لگ جانی ہے جتنے بولو گے کوئی اگوں پسکا نہیں لگا مینو کسے زبان لائی ہے میں تن لا چڑھنا میں کسے لائی ہے جب میں مدرسے پڑھتا تھا میں بھی گونگا تھا آ جی شاید افرس جو بولے وہ کے گا شیطان نہیں یہ بول درشتو ساڈا چھپانا پہ دستا ہے یہ چڑھنا یہ چار دیواری ہر وقت رکھنا ہے سارے پہرے تو خدمت دس پہ اب خیال آپ رکھنے یہ قدر آپ کرنے کی چڑنے توجہ نہیں درد آئی ہے ایمانسو کبھی کافر لوگ بھی اپنی عزت تو لڑتے ہیں جان مارتے کال مارتے مسلمان جی مسلمان مارتے مسلمانوں کے نزدیک اپنی عزت ہی پیر دی قدر جیڑی ہے وہ اپنی جان تو ہی وت دے اپنے خون تو وقت اور یہ شان اسلام بخشی تے دے جگہ دے پر شادی لطک دلال دستگو نکلا شریف عورتوں کا کم نہیں برکار शरीफ और देखेगी लचकदार लहजा लह बोलेगी ताकि अगलाबा जूस हो जाए इज्जत महफूस हो जाए हम देख लैद्रामा पे लुक दी उधरों पर छरकारुक दे ले। اور دورت زمین د پیر ہالے ہول دریا جی سدکے میرا مولا سدکے لکھ لانا اسلام دشمن بنے قسم خدا دی کر کے آنا سمجھو انسان کا دشمن ہے جلا اسلام کا دشمن ہے نا سمجھ انسان کا حکم کر زمین پیر مار کے نہیں چلنا لیولا من زینت زینت لکائی پھر جینا؟ معلوم نہ ہو جائے ہاں میرے پاک نبی دی حدیث کتاب جس قوم دے ز... عورت وی تو باہر جائے اس قوم دی دع نہیں سنی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 چھپنی پی ہے تاکہ فیتنیا بوہے بند جب فیتنے بند تو فتنیا جی ہوا توجہ تو بولو سبحان اللہ سجڑا اسلام اپنے پچھے چلا زمانے کے پیچھے نہیں چلا میں جتنے گیا اتنا پیر صاحب کہیں مڑ رسم جو ہوئی تا. رسم رواج نالم نال نال چلنا پہنا ہے میں کہ بلا عجیب گل کر دو پہ پیر ہو کہ گل کر دو जमानेलना है तो फिर पीर क्यों जमान जमाने टुदी पी तवजो नहीं फरमाई ने जमाने चलना है तो फिर तो पहलू चलने पाए तो पीर बने वेस्त फरना अफसोस मेरे ला यह हम पीर बन गया पिछलियां का अचर बनती मुरीदरीद وہ تو اصا پیر و چلنا تو پھر پیر ہومانے نہیں حسین دانے پچھوں چلے تو پھر زمانہ بغیر چلے وہ پیر ہے ہاں تو بول سبحان اللہ تا کر کے تا کر کے دا پیر لب دے گا جی بہتے آخر چلو تو مدر کو آبا ہو کی تا کر کے محبت ہو گئے نسیبہ بندہ جیسے کوئی دولت رہ گئی سارا کم در لا ہوئی کبھی حکومت عشق ہوئی نہ سبب یہ ہے کہ محبت زمان نہیں。اللہ! Ouais. محب بن دا دعوی سارے کل کھلونے محبت کا کام زمانے کے رواج چلا خلاف محبوب دے پیچھے چلا محبت کیوں تاکہ جھوٹا سچا نکھڑ جاوے جا رہا ہے ناڑا آشک جدوش محبوب بے من من من من من اونے اچھا ایڈے آشک بھی کونی جی تھی ہاں جہا ہونا سچا آشک آیا ہے اونے اکھنا بس سونا آ. سونا آ. میں ہر سال قربان کرا ایک تے یار دی خاطر ایک قبلا جی محبت وچ اے امتحان نہ ہوئے تے نتھو خیرے سارے نہ عاشر کھڑوں کھڑون میں اج بارے پھر دے نے اے شریعت جنی آئی ہے نا اس زمانے دے نال نہیں چلن دی میرے آقا کے نام دار جدو آئے زمانہ بت پرستی دا ہے میرے حضور پیچھے چلے نے توجہ ہی فرمائیں جہاں میں کبھی عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ تمجھو نال بولو سبحان اللہ ہاں یہ نام جی رابر زمانے والے نا تا بیٹھا بی بی برائی دا، برائی دا تاکہ قوم نابت ہوئے کہ میاں پچھلا جو کچھ ہوں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تاکہ حالت وے بیٹھے جی ہو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 ہاں جی مبلک صاحب بیٹھے ہیں تبلیغ کی لاہور ایک سیمولی شفقت رسول وہ ریڈیو اسٹیشن جا کے دخ... اپنی تکری ریکارڈ کرا لاہور ریڈیو اسٹیشن وڈے اسٹیشن میں اتوں لنگ رہا تھے او بھی آ گیا سامنے میں کچھ سلام دے کدھر چلے کہ ریڈیو اسٹیشن تکری کار کرا اندر تر گئے میرے تو تم لگا چل میں چلو آج ویخان دے سہی بھی تماشا اندر کر دے میں گیا اگے پہلا کمرہ سجے ہاتھ کھلوتا استقبالیا ہوں مولی صاحب اندر گئے استقبال یا کمرہ داخل ہوئے اگے بخت والی چاٹا کھڑ کے بیٹھی جی جی مولی اور ہاتھ بن کے جی میں پیر رنگ نہیں کھلوں جا حضرت نے شناختی کارڈ کھیا اپنا تارف کرایا اس لکھ لیا کد شناختی کارڈ والے کدی میرے سارا ڈراما آ جی چلیے جی تکری ریکارڈ کرکرا سکوں تکا رو تکڑا والا تکڑا نو فرمایا دیکھ والا دکھاؤ والا کمرے چڑھ کے تینوں اسے بختاری توجہ چاہیے فرمائی اگلا کے ریکارڈ کراؤن کی لڑ کہڑی تھی تورے آخر وا کر نفی موجود کن सूरत आराब कर फरमा अपने घर के अंदर करार पकड़ो उठली जे इनी गल कर छोड़ा मिलना सही जवाब तो फिटे बने भी लेते ले। तवज्जो नहीं फरमाई जे رجی نے بولو سبحان اللہ, اللہ. گلا سنتے انشاءاللہ شاء پلے بڑھ لے تے مکار جڑے روپیے کما ڈیلی نے نا اے تیرے اگے موڑ نہیں داچ نہیں آویں گا ہوں عورت حکم پیا ہوں سا اسلام پیا آخر ہے قدر ویکی پیا کر گل چلی سی خرا تی رنگ لاتون یہ دا بھی چھپن والا ہے معلوم جن نے لفظ اسلام دیتے نے عورت نکتے نے کہ اسلام عورت کو چھپا ہے دار توجو سمجھ آ گی چھپا بنتا ہے نہیں آیا اسلام عورت اندر مسلمانوں کی تلوار رہے بار جہاد قائم رہے عورت چھپی رہے مجاہد بنتے رہے دشمن سرد گے کافر مرد رہے کتنے مکتے رہے ہیا پھیل جائے گا امن پھیل جائے گا انسانیت پھیل جائے گی مسلمان دنیا تگار رہن گئے کافی جتیاں کھانے رہے جلدی رجوبی نے دور کھادیا گئے سلح کی رجوبی کا کوئی کوئی قسم خاؤ آئی کھا دی پائی ہوئی سی سلحتی روبی را لے آپ سرکار کا مانگ کے لیا نہیں سی بھی دنیا کوئی بہار رہی گھر کے سمجھ سمجھائی نہ کوئی نہ غرد عورت چھپ گئی جہاد قائم عورت ننگی جہاد ختم جو دلے کدی دے توجہ نہیں مرے سیانے آدمی نے کسے آخیا خسرے اصلہ رکھو آخر دشمنی سان اصل رکھنے کی لوڑ ہی کونے توجہ نہیں فرمائی جب مسلم قوم پیڑ چار پھر عزت لے لٹا کے فخر کرتے ہیں ناز کرتے ہیں دیکھو بھائی اجن ساہور درد سڈے لاہور اندر شو ہوا دے سکھ دسلمان کی کڑی نچی کزافی اسٹیڈیم لاہور در سولہ سو روپیہ ٹکٹ تھی قوم کٹھی ہوئی تو فوج بیان کی دن آخر یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے اگر کوئی سی مولوی نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو مولوی نہیں رہے گا سدکے وا میرے رابع صدقے <تصفح> آدھ نے اسلام آباد نا اتوں پھر کے باول باہل ہے میں پلیٹاں کھلوتی میں ان شاء اللہ جان کے پلیٹاں پیچھے پلیٹاں رب سوڑا کیوں بچا ہوں اندازہ لگا سکھ نچے عزت دا معاملہ ہے فرسلہ کار واسطے کو مسا نہیں غیرت مارن مارم دکھاتے کہ جے کوئی دا تے قوم تے مارو نہ ران دیا جے کتنے بازیا میں سدکے سی د فاروق آزم کی گل سن لگا سنا چھوڑا کیونکہ ہاں یہ سچ ہے جب میں نگاہ اٹھانا کسے چوہے تے میری نی کھلوی محمد نگاہ چاہتے دے دے دے. مجبور ہونا کرتا شاول اللہ آپ مجاہدین جہاد لڑ والے انہوں نے خط حضرت سال کیا جہاں جہاں گھر بندے ہوں سن خط فرا دے جہاں سر حکومت گھر تمام اخراجات برداشت کرتی سی جی دے جی کرے تو جو حضرات مٹی مدینہ شریف خات پھڑنے خات پھڑنے خات کے اندر خط فرنے خط فر بیٹھ جاؤ تو میں چتی تشانبی پاگتی والیا بھی بیان نہیں کرنا ایڈے ہی جڑیا رہنا میں بلا پانچ سات دا مریض پہ آوری ساواں میں حکیم دشان بیان کرا تے دوائی نہ دیا حکیم ایڈا سا سبح لکیم سا کر چڑتا چڑھتا سی انہیں چیر نگل بچارے نہ لایا جی میں حکیم دشان تے خوش بیٹھا مرے حکیم دشان ایسے نال جو بڑا نسخے مریض مریض جلسے کرتے جلسے کرتے جی میں کرنا آئے دن جلسہ ہے وہ جلسے کیوں نہیں کرتے اس واسطے میرے دا ہر یار ہر وقت نبی دا جلسہ سے شراب پر جلس ہے گھر جلس ہے بازار جلس ہے قانون جلس ہے حکومت جلس ہے تعلیم جلس ہے ہر وقت جو سیرت مستفا قابل نمونہ بن کر رہا ہے جل سکی لوڑ کے لیے جی تمہارا جو حضور سرکار وہ چلو سارے یاد نہ کسی پاس مت کوئی کو دل چاہے تو سارے پروار جا جائے تو سمجھ لگی نی کوئی نہ میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے یار تو میں کروڑا جلسے کریے نا محبوب خدا دا یار ہوتے ساؤن <مضح> برابر تیرے جلسے نہیں ہو سکتے ہاں ساری رات کروڑا پلٹا سونے کیوں میرے جلسے بھی ہوفلتے بھی سفرت ہوتا <مضح> <مضح> <مضح> <مضح> بول سبحان اللہ. جاگ دے سکتے سکتے جاگ دے سن سار ستے پوم دلچی آتے ویک کے, اتو بے کے کم بھی تیرے جاگ دے بادشاہ کافرا کو کمبن وہ ستا پہ الچی کمبی ہے یہ جستے حضرت عمر مٹی دے سکتا ہے جس دن سے توجہ فرید فرما ہے کوٹ بھی تازگار فرما ہے تنہا فرید کو نہیں روح امی کو بھی ہے خاک تیرے در کی منہ پر لگی ہوئی جس دن سویا لیے عرش پر بستر وی پایا کابدار امر پا کا کھولی انہیں آخیا سائی ایک سوال دا جواب تدے پتا کی آپ نے فرما کی دا کیا میں روم دلچیاں وہ ایڈے ایڈے پلنگ کے محلہ میں مینو ویک کے ان کو کدی ڈر نہیں آیا تینوں کی تا تھے پیا کو مواقع کوئی نہ میں کیوں کمبھی جانا آپ نے فرمایا دنیا کی حبت نہیں ہے مستفا کو سدکے جاوا وہ بھی کوئی ہے جیوں ویک کے شہبت آ جاوے نہ وہ حاکم ہے کو ویک کے حبت آمان پی آنا यह हो मूह छिली फिर हो लगे तो जना वेखना है चंबड़ वे जाए <laughs> पता, पता ही ना लगे मां है प्यो तुम <laughs> कोई ना कि मर्दा है बतान अल سد جی؟ کے کی سم جی سارو فرمایا دروازے تے اندر بہو دروازے اندر کے عمر دے کولو اپنے مردوں کے خات عورت چھپی چھپ دی پی ہے جو ہے کل تھڈو کیا آخر ہے میرے سامنے بی بیوی آخو آخو سبحان اللہ سن ایک واقعہ سنا نہ ابن بتوتا ایک کتاب ہے ابن بتوتا بڑے فکی ہوئے سیا ہوئے نے. ہاں نے گل لکھی آخیا بلکے گیا بلخ افغانستان اس علاقے جگہ میں گیا تو ایک مسجد دیکھی بڑی قیمتی مسجد ایڈی قیمتی اندی دی. میں دیکھی آکان کو پوچھا بھی کم بنی لوگوں داستان سنا آ وقت کا خلیفہ سی وقت دا خلیفے نے کوئی جرمانہ عائد کیتا جی اس علاقے دے لوگوں سے گورنر جڑا گورنر میں پیار نا. ورنہ گورنر ہوتا ہے آمل ہو اسلام کا جی جی جی جی یہ بڑا فرق ہے ہاں جی یہ بےمان ہوں وہ ایمان والے ہوں وہ جناب نا گورنر بےمان ہوں نا تو ایمان वो मिलने जो मतलब सुनया उस पता लगा क्या गल जुर्माना हो गया है। कौम हा लेडी हो गए ना लेडी तो बखना आस लिया मैन के लगे लिया जो लिया है अच्छा मेरा मेकअप ही पूरा नहीं होगा میں جانا لوڈی پاؤ واسطے کلب درد وہ پھر جا کے چورا ہی پھیرا ایڈا وا چی راضی کرتا تو وقت والی کی آدھی پی وہ آ میرے کو چادر پی ہے بڑی قیمتی بڑی قیمتی چادر یہ تھی جاؤ دو خلیفے یہ مل ہے جس اے سارا جرمانہ ادا ہو جانا تو میں اپنی عوام اے جرمانہ اے زیادتی میں نہیں ہوئی ہاکم کو بتوتا صاحب لکھا ہاخری کو چادر گئی ہے اگو شرم آ گئی عورت ہو کے تیری قربانی بھی میں نہیں کو آ کیتا لا لو چادر چادر واپس آئی بی, بی جدو چادر اپنی ہے نا. نا فرمایا اس طرح کرو اپنے مرد نام ملے بی, بی آخ اس چادر دے دی پی گئی ہے نگاہ ہوں میں تنت نہیں لوا گی ویچو جنہ پیسہ بڑا مسر بنوا دیا ابن بتوتا سفر نامہ اردو ترجمہ سفر نامہ اربی میرے کو بتوتا میں اس پڑھا جی ہاں کافر کیوں مسلمان آئے کرے لالچ رکھے کہ میں جاگا مار آوا گاجر پھر شمشیر جہاز قائم رہے کتاب قائم رہ ضرورت قائم رہے گی آزادی قائم رہے گی حکومت قائم رہے گیا کبھی کافی مسلمان نہیں ہو سکے گا مسلمان جب تک یہ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 کر ہیں گھر بٹھا کے اپنی عزت تباہ کرا جی اصلا بھی دشمن پھر گلام بن جتی کرا کے پیا ہم عزت لے رہے ہیں ترقی پا رہے ہیں جسے تلوار رن نکلے وہ اقبال اکبر فرما نا کہ شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے کہ میاں یہودی آیا ہے تو اس آن کے کام یہ کیا جن چر مسلمان دی ران اندر رانی تو پھر تلوار دی باہر رہنی پھر صلاح الدین نجوبی بنتے رہن گے پھر کام خراب جے پھر اتا یہ زلیل نہیں کر سکتے نہیں مار سکتے یہ سانوں مارن گے ہاں میرے مصطفیٰ نے دیکھ مستقبی سرکار گیرت والے مردوں کی شان کنی ہے حدیث بخاری بھی نہ کٹا چھوڑا میرے مستفا نے فرمایا جنگ ہوے گی پوچھ گے بندے یار کوئی حضور دا صحابی کھلوتا ہے جنہیں مستفا نو ویسے ہوسان کے ہاں فرمایا اس ایک دی وجہ جنگ فتح ہو جانی پھر <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> جنگ ہوئے گی کرنے دوبارہ پوچھا جائے گا کوئی اس جنگ دن ایسا بندہ بھی آئے جنہ مصطفیٰ دے آئے فر ہو جنہیں مستفا کے صحابہ دیکھا ہو فرمایا پھر وہ جنگ خواہ پھر جنگ ہو جاؤ گا یار اس, اس فروج کے اندر یہاں مجاہروں دے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہیں مستفا دے صحابہ ویخن والے کو اگو دیکھا دسیا دس جائے گا اس کی برکت بھی جنگ فٹا ہو جائے گی مالو موجود ہوسلمان جت جانے سمجھ آئی نے یار اللہ میں ایک گل کی اللہ ماندہ افسوس آ کہ मुसलमान मस्जिद सुत है काफिर मंदर एक जागता है इकबाल जो बोलता कदम खुदा दी, दिल चीर छा मैं अगले दिन एक मुल साहब गुजरात आसे गल के आखिर जनाब तू इन वली आखी जाना है तो फलान आखी जाना है तो उनकी दाड़ी नहीं थी मैं क्या किबला दाड़ी व्डी होमान व्डा مت سمجھاڑی داری تبکری لا نے امام خدا احاطہ اندر ایمان غیرت مند گنہ گار ہوبادت گزار ہوبال آ جڑا غیرت مند گناگار ہے نا یہ بےغیرت عبادت گزار نال چ آخا سبحان اللہ آآ کیوں جب غیرت ہو عبادت گزار تو ادھر اللہ اکبر او کلب بچھی کلب بڑی لائی پر چنگی جنت میرے مستفا نے فرمایا کوئی بھڑوا بے گیرت جنت نہیں جائے گا کیوں جو جنت دیا جنت گھر گھرت ہے ہاں اللہ تعالی قرآن کی فرما ہے جنت دیا ہور اچھا یہ لوگ رکھیے کسی غیر مرد انسان جنہوں ہاتھ تک نہیں لا جا جی ہزار شرم والی بے گانے تر کیوں ملے الخبی سا توجو نہیں بھروائی دے جان کمرے جی جی وہ بازاری سودا نہیں راجا صاحب بیٹھی سد کے جاوا اس مشین ویچن کو آو میرے بالکا جنتی اچھا ڈر کے رکھ جنتی جمانا جو سردار تو سیر بڑے کلوتی کلوتی ہو بھی گئی تیرہ ایڈے دارے چر گ میں کتنی دفن کی کا تم دفن کرنا یار جنہ کا راہ بھر دلت بگارت متے لگ جائے کون ابو شریف ایک ہے جی بار گاہ ہے پردا پوشے کی بنیا میں شہید ہو گئے یا نہیں سرکار فرمانے وڈی شاد بابا آ گئے ہوں بی مورکھا پایا میں साहब फरमा नहीं असा आपस गिरा मार मरवाई खड़ी मरवाई खड़ी लेकिन रोंद रही मुंह नहीं खोल दी वाल नहीं बेखोल बीबी बोल पई है पुत्र आ पुत्रा वो शहीद हो गए میںانتی ہاں جہ حسین پاک تے علی اکبر شہید بی بی پاک آ کے بال کھول کے بج کے آ گئی ہے اور میں کیا فٹے منہ کنجرا کو بکواس نہ کر کے بوکنا جو مستفا دی صحابر ہو جیڑی اہل بیت یعنی گھر تو باہر تربیت ہزور تربیت پا چر گئے میںفا میرے نبی سونے دلی گو تربیت پاو عزت کے والر آ جائے جڑی فرمائی نے کر محبوب دہلے چھڑنے پینے نے یہ جڑے موت خوب کرنے میں کفریات بڑے فری پہ اللہ کھولے سر لوگ کرم میرے موضوع بڑھنے پڑے میں وہ کفر لبی بیٹھا جی دس نا دو تے نا اے اے دس اے دوتے آخ گے جائے دس ہزار بھی لائے گیا نکاح بھی تڑا گیا نکاح بھی لے گیا دس ہزار بھی لے گئے ہاں ایک سڈے لاہور کا مکر اس پاتے پتہ نہیں ہے کہ نہیں خان محمد قادری صاحب او میرے او میرے ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے انجا میں گلستہ کیا ہوگا ان کی تکریر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی جین لما ہوتا ہے تو کم دن کتابیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی تمہاری, یعنی تمہاری نوکری کچی رہے گی اگو بیٹھی نار رسالت میں سر چڑھائی لاہور دینی سی پجارو اسے گی میں بہ کے چڑھنا آ رہا تھا میں جلفا کر کے پاؤں گا اسے سے سر لا دیتی میں کہلانے دی کی میں کہ بند کرے نو کترو میں کہ نبوت نچی نوکری پیاستا میں لکھا سوال تے بھج دتا مفتی آن جے اجکل بیٹھے نے نبوت نچی نوکری پیاخدا میں لکھیا سوال تو بھیج دفتی آن جے اجکل بیٹھے نے وہ سارے لکھیا انہوں نے دے توبہ فردے ایک مفتی لکھیا کہ اے ایمانیات کے عقیدے کا پتا نہیں ویاس سے تقریر کرنا حرام ہے یہ نبوت ای پتا نہیں نبوت کی مقام ہے نبوت کچی نوکری نوکری نبی پاک نے فرمایا میں یونس بن متط فضیلت نہ دیا جائے گل لکھا ہے کہ حیات فضیلت والے نے روک دے کیوں پین فرمایا انج دی فضیلت نہ دیا جائے جو میرے کسی نبی کسی بھرا دی بے ہو جائے اون دی توہین کرو تو میری تعظیم کرو انج دی فضیلت میں نہ دیا جائے اے جالو قسم خدا دی کر کے انا پتہ نہیں کی ہشر ہویا کڑا ہے تب جدوں میں بیان کیتے نا تے انہ کا یہ ہشر بننا جی سپرے ہو گئی ہے ہاں تے کسے ہلایا ہی نہیں کسے چایا ہی نہیں ان لگے آئے آ پیچھے وہ تٹھے کھوے چاپ بھی گئے نے سانو بھی لے گئے میں کسمیا پیارنا جہج یہ ممبر مکروار بڑے پھرتے نہ ہالے پڑھنے کے قابل نے जी और बल्कि मैं आखि पढ़ने का अगला लिस्टर मारे तो चुप के देखा जो आखना है तू गलत कर देने तू गा किने توجہ نہیں کی میرے دی چال کو شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے انگریز آیا انہیں آخیا ہربے دی جنگ لڑو رن دیا باہر کڈو تلوار آپ وار جائے گی اندر जिहाद मुक् है जिहादशर्दी आएगी तरक्की अब पूरा कसम खुदा भी हमेशा तो अंग्रेज जोर लाया रन नंगा करूचते और, और जिन्ना तो। जिन्ना कपड़े तो बहार आए आते उन्नी तरक्की ज्यादा कर गई जिनी छुपेगी आतेने पिछा रह गई है वे? अज लड़न जोगे रह सची बोले सिवा खान तो कोई हो सामो मैं अपनी बेजती नहीं दुबारा करा यह नहीं लित्र खाइए तो सिर सद के ना असा फिर चुख लाने फित्र खाने ताकि अगले ना लगे जो लित खाने वाला किमें पा खा जी जी शेर अगला की समझेगा बखैर ना लित्र भी खाने ना त्याग करके मारे हम भी तुम्हारा शाना बेचाना चाहके इमान दस भी हैरान हो ने होने بش جو ہےکیورٹی سے کوئی اعتماد نہیں میں اپنے لے لو بچاؤ گے سج رہا اسوڑی چیز پا کے ڈو مرد وہ چنگا سی میرے سونے نے بھی اونی فرمایا جو چھ کروا کر پہلو پہلو لیا جائے میں گل کران لگا جتوئی علاقے کا بندہ وہ بغیر کی کرتا سی دی ایک دن آیا تو رانوں دی نے دال پکائے پی کی یہ چر گئے مرگے کھا گئے قسم خدا دی کر کے واہ ہاں تعلیم تو پوری قوم جا کافر آن کے بے عزت کرے کہ لو تو غیرت ہی بنے بےمان ہی بنے اس تائیں ویچیاں سارا کچھ میرے اگے کیتا جی اپنے نبی بےزتی کرتے ہو سارا کچھ ہاں جی میں کون تے بم مارنا تو مران دے جی میں مسیتہ ڈونا تصویر ہاتھوں ٹوا دے ہین میں مسیتہ ٹوا کے اتنے ایک سرکا بنا چھڑنا تصویر بڑا کے فخر کرتے جانے جے ترقی کی بیٹھے ہاں ہے جی ممبیاں ادر کیا سارا کچھ کیتا جے لیکن میں اپنے کتے برابر بھی نہیں میں میرے کتے سے بھروسہ پر تو نہیں تو سب خبردار ہو جاؤ میں حکومت کتا روٹی گا میں گا ورنہ پکا رہا پر پہلو ہے کہڑا کہ جا رہا حفیظ جلندری ہے غلامی غلامی مانا بھول جاتا پہل کر تک لانت کا خوشی سے بھول جاتا ہے سنو تیری جنگ لڑی جا رہی ہے مارا جا رہا ہے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے دا سول قسم خدا پھر نہ چھپے گی میرے مستفا نے سمایا عورت سب کو زیادہ سارے تو زیادہ میرا جی کرنا میں جناب کے پیچھے نماز ادا کرا میرے آقا نے فرمایا تو گھر چھ تہ خانج پڑیں گی اتلے کمرے نالو افضل ہیں اتلے کمرے پڑیں گی ویڑے نالو افضل ہیں ویڑے پڑیں گی مسجد محلے والی ہے تو ہے لے اندر پڑھے گی میرے پیچھے پڑھنے گل سنی ہے گئی ہے تہ خانا بنایا بڑی ہے نماز آستے. بڑی باقی دی زندگی اتے گزاری ہے اتوں ہی مائی کا جناب اٹھا جی فرمائی مرے ساری لے کتنے نکلتے ہیں کوئی جلسے مری پی جلسے گئی فٹنگ مر گئی تو مرنے کی لینا سر کوئی جلسے چ مردی تو کس حال چ مردی کوئی عزت لٹا کی پی بنتا سات اس واسطے قبلہ اللہ اقبال آئے سنا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ رش مغربی ہے مد نظر وزیر مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ آج پردہ اٹھا کھڑے ڈرامے کا سین ویکھ لے آئی تو مار دے سن لیکن بار دی حکومت فوج نو بلا کے اپنی قوم ناؤن بھی نہیں مرایا ہے ثابت کرو ثابت کرو اور اگا بھی لکھ دینا اگا بھی کدی اج نہیں لگا बाहर की सोच को बुला के ते अपने बंदे मराने घर में जाल मुझे मारते जे ते आप ते मारो तवजो फरमाई है आप चलो सामू भी मरद्या स्वाद आवे चलो अपने हथों परने यार सू दुख नहीं रहा यह जख्म सानू क्या मतलब ही निबंधो कसम खुदा की करके आना गैरत आए बंदे दखमख सड़न है कि यार दुश्मन आके घर मारे अपने वह बेरत भी यारी ला लो संघ कु चंगा تبج ہے کوئی نام کملا سیانے آدھے سور کا نام ہرن رکھ درن نہیں بن پخانے تند کا نام برفی رکھ دو نا وہ برفی نہیں بن جاتی پیشاب کا ڈبا پھر ہو تو دلے بلا دمتر ہی رہنا دھ نہیں بن جانا سمجھ آئی نہیں یہ سب یہ اشر کیا ہے انہیں تعلیم نہیں دتی لانت جالت ہے بے شوری ہے عزت لٹ لی سو برباد کر جھڑی تو ترا حملہ پیا لڑتا جنگ پیا مارن تو بغیر پیا مارد کچھ تو نے بزرگ آئی نے دے. نا کی رکھے اس تعلیم کہ بلا یہ نال نا خالی نہیں بدلتی ہاں. ہے ہاں سڈے اس روستان اس کتاب چیز وی پنسی بے راہ روی اور کا زوال چودھری اختر علی جی جتھے جتھے عورت سرکاری غیر سرکاری دفتر گئی ہے وہ جناح دے گئے باند ہے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 چکل تھبھانوں سکول والی سستی لگ جی میں آخر نا سور کا نام ہرن رکھو ہرن نہیں بن جاتا چٹی نام برفی رکھ چڈو تو نہیں کھان لگ پہ آشر ویگ لے ایفل پبلی ہاں یہ لفظ پبلی نے کدی مجھ گاہ واسطے بولیے سن کتی چ لوتی چک ج دست اندازی پرچا ہوا دھی چوک کے لوگ پرچا اتنے کوٹ جاؤ تاکہ پچھو سارا کچھ ہو جائے ہاں ہاں آرمی میں رات سندھ چل کیتی میں آپ پتہ نہیں سمجھ نہیں لگتی آسان والی مشکل کشا مشکل اور بدی لگی آسان دار کر مشکل حال ہاں قوم دے اندر گل کیوں نہیں پی لاری والے ڈبی ہوئی تر جا ل کیوں لانا کیوں یاد رکھنا کھیر جو کھانی ڈبی ہوئی میں کیا جی ساڈی تری پی ڈبی چنگی وہ موج کٹی چلے تری پی یار بھی ڈبی نہیں کرتی ڈبی والے دا نال ہے ہے کہ چشتیا بھابیا لکھا مینو پتو کی چ لکھی मैन आने तुम्हारे बरेलवी हजरात जहाद नहीं करते हम जहाद करते मैं पहले कुटी उन्होंने जहादी तबले करते हैं उर्ग हो तो मैं आ गया बरेलवी जहाद नहीं करते शेर पूरा फार्मी मुर्दा दस शेर चौल पक के डेग सामने आवे खत्म पड़ीच के सा मुड़का निकाय खांद जिनी सानू मुसीबत करनी पैंती है सामू किहादे जहा तू सके जे खरे यारवी शरीफ की देर मुका खड़ो ना ब्रेलवी ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اندر ہے بخاری مسلم ہاری اندر پی کے دکار دے بند اسا نو مزاق بنایا ہوا ہے جی اسا نے سارا وانگو دین کا ٹھنڈا پکڑنے اللہ علی بنڈے نہیں جڑا رب نال دشمنی پا خلو بے نا ربی ہاتھ مار دا قسم خدا دی جدو نے تتاریاں دی جنگ ہو رہی تھی نا تو مسلمان دینی کمزوری آئی ہے شاہ شجا کرمانی رضی اللہ تعالی سن رہے سنتے اقتل سن پہ اور کاف لو بٹکارو بٹکار دعا کر سدکا مدینے اللہ تعالی سانو اس لانتی تعلیم نہ دی تعلیم تو بچا کام دی تعلیم نظام اسلام دا تا فرما مسلمان عورت پھر چھپائیے پھر چھپائیے تے پھر اس طرح نظام حکومت تے نظام جہاد لے آئیے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 تر سو سٹھ بتے رہے میں میں پہلوں بھی گل کر گیا وہ چنگے سن رب ان بٹھائی رکھے اللہ کے بندے ہو ابو جہاں ہوا رہے دے کی آخو گے چنگے سن کابے اتنے قبضہ کعے قبضہ یا کسے ولی دربار تے قبضہ کسے دے حق ہون دی دلیل نہیں ہک ہومام دسو میں تبدیل لے گل پہ کرنا آب مدینے دی مسجد نہیں ہزور پاک سرکار دی مسجد نبوی امام نے اج تو تقریباً تقریبا تین دو چھ سال پہلوں دی گل ہے غالبان انہیں ایک حدیث پر پڑھی ممبرتے آخرے جول یہودا ون نسارا من جزیرہ تل ارب یہود نسارا کو عرب کے جزیرے سے نکال دو سعودی حکمرانوں نے وہ تھا کہ امریکہ یہود نسارا کیوں دلائی تھے نبی اسی حدیث پڑھن دے جرم دو سال اندر رہ پڑھ نماز پھر جب باہر باہر اُسا کیا ہوں اگوں تو ایک نہیں پڑھا میں سمجھنا جو امن دیکبیر دے پچھوں نماز نہیں اندو نہ پڑھے چنگی جی جے تُو حسین پاک تو سبق سیکھے ہوا تو کمینے تو آدھا کمینو سر مینو آدھے نہ پڑھ میں ہزار پڑھاں گا میرا سارا کنبا کو چو اسے مدینے میں حسین سب کچھ کھوا میں کیوں نہ کو سکول کالج بدکاری کے اڈے ہیں پروفیسر سید سدکارگڑا کیسٹا نے میرے اتنے آ چکی ہیں ویلفیئر تنظیموں کو چندہ دینا کیا دین اسلام کی خدمت ہے یا نہیں یہ ماننا ول فیئر تنظیم ولفے جان گو اللہ کے بندے ہو اسلامی اوقاف جتے لگتے ہیں صدقات ان اندیاں شرائط میں نے اندر چھوڑے تے بھی لائی جان گے بد مذہب تی لائی گے نہ کسے مذہب دی ایتھے تقسیم تفریح نہ ایتھے کوئی شاید چوکے میں لائی جان گے سدکات خیرات صرف سنی تک اہل سننا سنی صحیح ہو لکی مسلمان ہو جی عام تھری اتر دے اور پھر یہ جناب انہوں نے کھان پی دے. ایشی ڈنگ بنائے ڈونگ رچائے ہوئے ہیں اور یہ صرف اس واسطے بنائے گئے ہیں کہ تاکہ دینی مدارس دی جی قوم خدمت سی کرتی تو ختم ہو در پھر تاں بنے کسی کی تصویر لگانا مثلا کسی بزرگ کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں کیا شناختی کیا وہ شناختی کارڈ میں تصویر ہوتی ہے اس کی بجات فرمائیں تصویر جاندار دی رکھنی حرام ہے تعظیم دی تھان رکھنی کبھی گناہ ہے پیروں رکھ سکتے جی دروازے رکھ سکتے جی لنگے ٹپدے بوٹے ہاں رکھ سکتے جی نہیں تو فرشتے نہیں ہو میرے محبوب خدا تشریف لے گئے ایک صاحب بھی چوکھٹ مبارک رکھے سامنے تصویر نظر آئی آپ پچھاٹ گئے اندر قدم مبارک نہیں رکھا ہاں حضور خیر فرمایا تصویر جاندار جائے رحمت فرشت نہیں آ مطلب جیمد فرشتے رحمت اسے؟ صحابی کر دیئے تھا اسا سارا گند تصویر سارا گند ٹی وی ہر شہر رکھ کے لکھی کی کلے ان سنا تشری میرے گھر میں چراغ یار رسول اللہ ہزور فرما دے جاندار کی تصویر ہو میں نہیں آؤں گا یہ آدھا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا رسول اللہ تو مرے جانا اپنا حنیرہ کی تکھڑا ہے یہ سدھیرے ہدور تو نہیں بزرگ کی تصویر رکھنا دوسروں کی تصویر رکھنے سے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 تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایمان نکل جائے تھڈو کلمہ انہیں دوبارہ پڑھنا چاہیے یہ میں تصویر تازی میں بخت دونوں برابر اللہ دے ولی نال راضی نہیں ہوں اللہ دے ولی مستفا شریعت نال راضی ہوں نے جی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 سی بنا پھر سب لو مل کے سب دام مصا فرپ لو رب کی رو سار بیو سلا مستفا مشکل ہے علی दर तो पै बन दे अस बुश बरतानिया वाले नहीं लाखी लाना साडा मुश्किल कुछ हैली दर तो पै बन दे रोकला कर दे सा मुश्किल علی در بن دے والی درجا بلی پاوے جیتے موہری علی سی نوے او تئی درجہ ولی کی میں پاوے ج مہر علی سی ناوے وہ بنتا ہے آتے ولی جی چوکھٹ علی دی ملی وہ بنتا ہے آ کے ولی جو کٹ علی دی ملی مشکل کشا ہے در تو پڑ دے والی شک خانہ خدا ہے میڈے دی جائے کعبہ بے شک خانہ خدا ہے मैं दे पीर दे जमुने दी जाए आया सोना है पाक अली हे बहादर ते शेरे जली آیا سونا نے پاکی علی اے بہادر تے شیر جلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جر تو پڑ دے ولی میٹھے مدنی علی کو سدایا آیا ہے در خیبر اڑایا وہ خیبر در یہودیاں دے تروڑی کلیں تارے چڑی مٹے مدنی علی کو صدا آیا ہے در تیر بری اڑایا ماری خیبر در کو تلی خیدر دے در کو تلی اڈی ہر شہنا والی ساڈا مشکل کچھ روکنا راگ سبھان لو جی کو نارا بھاوے سا محفل دایا کو نڈی محفل دایا چندرے ہیں من ملی ان سڑ تے عمر گلی सादा मुश्किल कुछ है अली दर तो बन दे वली साल कुरते जे तई साल कोई दरते ना आवे ओत खा अली सही न खावे ج سال کوئی ڈرتے نیا وے اتا علی سی نہ کھاؤ اللہ کھانا کھوے علی جڑے سائلت ولی ساڈا مشکل کش ہے علی جر بن دے اور کو مشکل کو ڈر پیشیا پکا وے جو ساری ٹلی سی سس ہمیشہ بھلی سا مشکل کشا ہے علی جر آخری شیر وہ سفتا ہے درد بے شمارا بخش نو دے وے قطارا خیرات اتنی چلی ساری کا در پلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جر تو پڑ دے ولی جگ مساف نندلایا